بس اللہ صحمد علیہ محمد السلام علیکم ثامع نگرامی ہمارے سلسلہ دس کے دعوی شریف میں سندر نمبر 766 سو چھسٹھ پبلک چار ہے ہمارا دیو ہتھیے میں آسم الحسنیہ کی شرح میں ہے اس میں اسم مقدس یا حلیم کے بارے میں ایک درس صاحب لوگوں کو اسے پہلے دیا تھا ابھی یہ دوسری طرح سے اور ہمارے سلسلہ اعزاز کا یہ پہلا مقدس کے بارے میں علماء اسلام نے لغت میں جو تشریحات کی ہیں اس کے معنی مفہوم جو بیان کے وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں پھر اس کے بعد قرآن پاک میں ان ہوشن آ کے بارے میں اس کچھ قرآن پاک سے جو ہے بطالب بیان کرتے ہیں پھر آخر میں سے مقدس کے جو ہے فیض و برکات کے عنوان سے کچھ نکات پیش کرتے آئے ہوں تو بار میں اب لوگوں سے مت رکھا ہوں کیونکہ کی طبیعت جو ہے گلے کے مسئلہ ہونے کی وجہ سے میں مسلسل جو ہے اولات کے درست دے نہیں پا رہا ہوں تھوڑا سا ڈاکٹر کا مشورہ یہ ہے کہ گلے کو خیال رکھتے ہوئے چلیں ہاں جی جی بہت کرتا ہے روزانہ درد دے دوں تو کبھی مجھے اس میں موافع کرنا پڑ ہے کبھی کچھ اور مجبوری کی وجہ سے موافع ہو جاتا ہے تو آج جو ہے اس اس الحلیم کے بارے میں جو ہے لغ کے کتاب میں اس میں کتاب ہے اصمان حسنیہ کی شرح اس میں کتاب میں اس باحکف امی تواؤں کی کتاب ہے اس میں بھی اسما الحصیٰ کی مختصر توضیحات ہے تو اس سے یہ مطالب نقل کر رہا ہوں تو آپ ہاں ہاں فرماتے ہیں، الحلیم الحلیم یعنی اے بردبار و درگزر کرنے والا الحلیم اللہ تعالیٰ کے اسما الحسن میں سے نا تو اس کی تشریح اب فرماتے ہیں اے سی بڑ دوبار و درگزر کرنے والا جو گناہ کی گناہوں کو دیکھنے کے باوجود اس سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا ہے ہاں انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا ہے کہ وہ ذات جو ہے جب کہ وہ ذات اتنامن اس و آسی شغص سے انتقام لینے پر پورا پورا قدرت رکھتا ہے جب چاہے جس طرح چاہے ہاں اور اس کو, کو انتقام لے سکتے ہیں لیکن انتقام لینے کی قدرت رہنے کے باوجود اس حاصل اور نافرمان شاذ کو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا لیکن اگر کوئی شاذ کسی کے تو اس کو حلیم کہتے ہیں ہاں جی لیکن اگر اگر کوئی شاذ کسی کے نافرمانی و گناہ کو معاف و درگزر کرتا ہے جبکہ وہ اس سے انتقام لینے پر قدرت نہ رکھتا ہو قدرت انتقام تو نہیں لے سکتا لیکن اس کی خطا کو سو گنا کو نہ کو معاف کرتا ہو تو اسے حلیم نہیں کہا جا سکتا ہے ہاں جی کیونکہ وہ اس سے انتقام لینے کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس لیے معاف کرے بلکہ حلیم صرف اسے کہا جاتا ہے جو ہر قسم کے انتقام لینے پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف و درگزر کرتا ہو ہاں ہر قسم کے انتقام لینے پر قدرت رکھنے کے باوجود معاح و گزار کرتا ہو اسے حل اسی ذات کو حلیم کہا جاتا ہے اس کتاب میں یہاں تک لکھا سی کہ بندہ کی تھوڑی سی توجہ دے رہا ہوں تو اور یہ صفت کی ہر قسم کے انتقام لینے پر ہاں جی اپنے دشمن و افساد سے پورا پورا قدرت رکھتا ہو اور جب چاہے انتقام لے سکتا ہو یہ صفت حقیقت میں صرف اللہ ہی میں ہے صرف اللہ تعالیٰ میں لیکن بندوں پر بطور مجاز جو ہے حل و کے بعض اسباب پیدا ہونے پر بولا جاتا ہے ورنہ جو ہے حقیقت میں جو ہے حلیم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے کیونکہ ہر قسم کی انتقام لینے کا قدرت تو صرف اللہ رکھتا ہے ہر کسی سے ہر نہ سے کتنا ہی وہ طاقتور کیوں نہ ہو ہاں جی اس سے انتقام لینے پر پورا پورا قدرت رکھنے کے باوجود کوئی ان سے انتقام نہیں لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس ذات اقدس کے صفات ہے اس کے علاوہ کسی محلوق میں یہ صفت نہیں پائے جا سکتی سب کی جو ہے قدرت انتقام لینے کی جو صلاحیت ہے قدرت ہے سب میں مختلف ہے کسی میں ہاں جی تھوڑا بہت اللہ نے طاقت دیا ہے کسی کو بالکل کمزوری کچھ بھی نہیں لے سکتے ہیں لہٰذا معلوم ہوا جو ہے حلیم حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے یہ توجہات کتاب میں اسباح کا فہمی کی سفر نمبر چار سو چونتیس پر ہے بداخیر کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ الحلیم کی یہ تعریف سب سے زیادہ جامع ہے ہاں جی مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے پہلے جو تعریفات کیا ہے اور ابھی بعد میں بھی آ ہے لیکن یہ تعریف سب سے زیادہ جامع ہے آگے مزید جو ہے کتاب رسائل توحیدیہ میں علامہ تو مرحوم فرماتے ہیں اس کے سوال نمبر انچاسویں فرماتے ہیں الحلیم یعنی الکریم الحریم <سؤال> کہا الکریم منحی صلح یجازی من اسا علیہی بتعمیلی لقوبتی بتاجیلی لقوبتی حلیم یعنی الکریم منحی صلح یجازی من اسا علیہیی بتاجیلی لقوبتی حلیم یعنی اللہ <سؤال> تبۃ مرحوم میں تشریح کرتے ہیں اس ولیم کی وہ کریم یعنی وہ کریم ذات کی جس کے کرم کی وجہ سے مان جس کرم کی وجہ سے اس کے ساتھ برائی کرنے والے کو فوری عقاب یعنی سزا نہیں دیتا خیر اللہ تعالی کریم یعنی حالم یعنی وہ کریم ذات ہے وہ برگوار ذات ہے کہ جس کی کرم کی وجہ سے اس کے ساتھ برائی کرنے والے کو فوری ادخاب یعنی سزا نہیں دیتا اسی کریم ذات کو جو حلیم کہتے ہیں تو یہاں جو حلیم کے معنیٰ و وصور سمجھ میں آتا ہے تو اس لحاظ یہاں حلیم میں معنی بڑبار وصور ہاں یہ معنی سمجھ میں آتی ہے امام فخرالدین راضی ان کی ایک کتاب ہے آسمان وسنا کی شرح میں کتاب میں البینات کے نام سے اس کی صفحہ نمبر دو ساٹھ تیس پہ آپ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں الحلیم وہ ذات ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا الحلیم وہ ذات ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا پھر آپ فرماتے ہیں لیکن میں یعنی ممرادی خود فرمانا لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی انتقام لینے میں جلدی تو نہیں کرتا ہاں جی لیکن دل میں ارادہ و عزم ہے کہ بعد میں انتقام لینا ہے تو پھر اسے حقوق یعنی کینا کہتے ہیں تو اس حالت کو کینا کہتے ہیں ابھی تو انتقام نہیں لے رہا ہے ابھی انتقام لینے کے نیت نہیں بعد میں کسی مناسب موقعے کے پورا پورا بدلا لینے کے دل میں عزم ہو تو اسے حق اور حقوط کو اور کھنا کہتے ہیں لیکن اگر انتقام لینے میں جلدی نہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پختہ عظم بھی ہے کہ میں نے اسی سے کبھی بھی بدلہ و انتقام نہیں لینا ہے تو یہ اف وغیر غفران ہے فرما دیدہ غفران ہے پس فعین الحلوم تو پھر حلم پھر کہاں ہیں حلم کا پھر کیا معنیٰ ہے پس حلم کا کیا معنی ہے آپ خود تو فرماتے ہیں پھر آپ خود جاب دیتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ البتہ حلیم کی تعریف میں یہ کہنا ممکن ہے حلیم کی تعریف میں یہ کہنا ممکن ہے کہ شخص ہاں شخص اس وقت حلیم کہا جائے گا کہ شخص اس وقت حلیم کہا جائے گا کہ انتقام لینے میں جلدی نہ کرنے کے ساتھ اللہ لینے کے جلدی نہ کرنے کے ساتھ یہ پختہ عزم ہوگی کبھی بھی انتقام نہیں لینا ہے اور یہ وقت آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ اپنے اس نیک ارادے کو ظاہر نہ کریں ہاں تو یہ حلم ہے فرماتے ہیں دل میں آئیں کسی سے کوئی غلطی ہوا ہے اشاعت قالیم کا آ جائے گا کہ انتقام لینے میں جلدی نہ کرنے کا پریٹیکلی جلدی نہیں کریں انتقام لینے میں جلدی نہ کرنے کے ساتھ یہ پختہ عزم ہو کہ کبھی بھی انتقام نہیں لینا ہے نے لیکن وہ اپنے اس نیک ارادے کو ظاہر نہ کریں تو یہ حلم ہے لیکن اگر اس ارادے کو ظاہر کریں تو اف و کہا جاتا ہے فرماتے ہیں جیسے اف اور حلم میں یہ فرق ہے اس طرح حلم افو میں فرق واضح ہو گیا کہ ہاں جی انتقام لینے کا جو ہے ارادہ نہیں ہے کبھی بھی اور ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا ہاں جی تو ہی یہ ہو گیا افو لیکن کسی سے جو ہے آسی سے نا فرمان سے آہ انتقام نہ لینے کا اس کے دل میں پورا پورا پختہ ارادہ ہے اور ساتھ ہی اس نے اس بات کو ظاہر بھی نہیں کیا کسی پر ہاں جی اور ابھی پریکٹیکل بدلہ بھی نہیں لے رہے ہیں اور ظاہر بھی نہیں کیا اپنے اس عظم کو ہاں کہ میں نے بدلہ نہیں لینا ہے تو اسے ہیلم کہا جاتا ہے خاصاف فرماتے ہیں وال بلا شبہ کیا اللہ تعالیٰ کا اپنے گناہ بندوں کے بارے میں بہت عظیم ہے اللہ کا بندوں کے بن ملوم بہت عظیم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو آخ اللہ النا سے بھاترکل حمند سر کے عائد نمبر ایک ساتھ ہے فرماتین اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کی ظلم و نافرمانیوں کی وجہ سے فوراً فوراً مواخذہ کریں اور سزا دیتے رہیں تو اسر زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا نہ رہتا ہی. یہ فرما اس لیے اسی سلسلے میں ایک روایت ہے وہ بھی اس موضوع کو توضیح دیتے روایت کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آدمی کو گناہ کرتے دیکھا تو دعا کہ اللہ لکھوں پروندگارہ اس کو ہلاک کر دو دعا کیا فالاں کا تو وہ ہلاک ہو گیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے تیسرے آدمی کو دیکھا کہ گناہ کر رہا ہے آپ نے دعا کیا پروندگارہ ان کو ہلاک کر دو اللہ نے ہلاک کر دیا پھر چوتھے آدمی کو بھی گناہ کرتے دیکھا تو اس کے خلاف بدوا کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوچ میں پڑ گئی ابراہیم یا اس کے خلاف بدوا پڑے یہ بھی ہلاک ہو جائے گا اب سوچ میں پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجا کہ میرے ابراہیم میں رک جاٮٔے ابراہیم علیہ صاحب رک جا بدعا نہ کرو رک جا اگر ہم ہر گناہ گار و عاصی بندے کو اسی طرح ہلاک کرتے جائیں تو روئے زمین پر کوئی نہیں بچے گا سوائے قلیل تعداد کے لیکن ہمارا اصول یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ہم اسے محلت دے دیتے ہیں پھر اگر وہ اس محلت کے عرصے میں توبہ کر لیں تو ہم اس کے توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں اور اگر وہ پھر بھی گناہوم پر اصرار کرتے رہیں تو ہم اعقاب کو مؤخر کر لیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری, ہماری ملکیت سے کہیں نکل نہیں سکتا تو یہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اس طرح نیشیت فرمائیں اس طرح مانجیں اور اپنا جو سنت ہے ترقہ ہے بہت بندوں کے ساتھ اور اپنے علم و بردوباری کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا تو یہ توجہ بھی کتاب لوام بیانات کے سوا نمبر دو سو پر اٹھتیس پر ہے باقی توجیحات ان کا انشاءاللہ آنے والے درسوں میں والوں کو بتا دیں گے